صلی اللہ وعلی و علیٰہ و سلم و علیٰ آلہ و صحابہ یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و علی وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے آئیے ثواب بڑھانے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں ثواب کمانے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ جتنا ممکن ہوا بیان کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا جب کبھی اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا اجز وجل سرکار علیہ سولاسلام کا نام لیا تو درد پاک پڑھوں گا صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا تو ردی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کے محبوب دان غیوب منزہ عن الوم صلی اللہ تعالی علی بل وسلم کا فرمانے عظمت نشان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 اللہ از وجل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گنا بخش دے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و بارک و وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں اور آج اس سلسلے میں وعدے کو پورا کرنا یعنی وعدہ اس حوالے سے چند باتیں ارض کی جائیں گی جنگ بدر کا موقع تھا مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور مسلمانوں کو ایک ایک آدمی کی اشد ضرورت تھی حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو صحابی مکہ مدینے کے سرکار رحمت عالم یان صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم مکہ مکرمہ سے آئے ہیں راستے میں کفار نے ہم کو گرفتار کر لیا تھا اور اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیں گے لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا یہ جو وعدہ ہم نے کیا یہ مجبوری میں کیا تھا ہم ضرور کافروں کے ساتھ لڑیں گے تو نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے واپس چلے جاؤ ہم ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کریں گے ہم کو صرف خدا کی مدد کی ضرورت ہے آمد. تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین دین اسلام ہم کو وعدہ پورا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے عہد جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے عہد کے معنی کیا ہے چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ کسی چیز کی مسلسل حفاظت اور خبر گیری کرنا اس کی مسلسل نگہداشت کرنا یعنی ان بنیادی معنوں کی روح سے عہد کا استعمال پختہ وعدے کے لیے بھی ہوتا ہے جس کی نگہداشت یہ ضروری ہے تو یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کہ عہد کی پابندی یہ اللہ تعالی کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورت الزمر آیت نمبر بیس میں لا لاف اللہ کہ اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور قرآن حکیم کی بے شمار آیتوں میں اور مختلف صورتوں میں اپنی اس صفت کا تکرار فرمایا ہے اور اس تکرار کی وجہ کیا علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہ ہیں ایک تو یہ کہ انسان بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے وعدے کی پاسداری کا انسان اپنے اندر صفت پیدا کرے اور دوسری یہ کہ انسان کے ذہن میں روزے حساب جزا اور سزا کا تصور برقرار رہے سورت البقرہ آیت نمبر چالیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اوفو بی اوفی بی کم تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فلن اللہ کہ اللہ عز و جل ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا تو مومنین کی جو صفت ہے اس کے بارے میں سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو ستر میں ارشاد ہوا وادو <عَاحَدُو> کہ مومن وہ ہیں کہ جو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین احادیث سے مبارکہ میں بھی وعدے کی پاسداری کرنے کا بڑا بڑی تاکیب فرمائی گئی چنانچہ ایک موقع پر ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وعدہ قرض کی مانند ہے وعدہ قرض کی مانند ہے جیسے قرض کی ادائیگی واجب ہے ایسے ہی وعدے کا پورا کرنا واجب ہے بلا عذر شرعی اس کے خلاف کرنا یہ گنا ہے تو ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ان میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی وعدے کو پورا کرنا اور اس خصوصیت کا دشمن بھی اعتراف کرتے تھے چنانچے منقول ہیں کہ کیسر نے اپنے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو سوالات کیے تھے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد بھی کی ہے ابو سفیان اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں اسے بے شمار واقعات نظر آتے ہیں کہ سرکار علی صلاح وسلام نے ہمیشہ وعدے کو پورا فرمایا تو ہم موجودہ حالات پر بھی غور کریں اور سوچیں کہ جہاں معاشرے میں خرابیاں ہیں کمزوریاں ہیں بے شمار گناہ ہیں تو ان گناہوں میں ایک اس معاملے میں بھی بہت زیادہ بہتی آتی ہے بات بات پر وعدے کیے جاتے ہیں لیکن اس کو پورا کرنے کا ہمارا ذہن نہیں بنتا ہے یعنی اتنی غفلت ہے کہ وعدے کے الفاظ بھی کے ڈالتے ہیں یعنی جو شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں کہ جس میں وعدے کی مطلب قید لگ جاتی ہے کہ اب یہ وعدہ ہو گیا لیکن پھر بھی کام کرنے پر جب آتے ہیں تو ہمیں اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ جناب میں نے وعدہ کیا تھا تو علماء نے وعدے کی تین اقسام بیان کی ہیں نمبر ایک بندے کا اللہ کے ساتھ عہد نمبر دو بندے کا اپنے نفس کے ساتھ عہد یا جیسے کسی کام کی نظر ماننا تسم کھا لینا نمبر تین ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی بات کا عہد تو یاد رکھیے کہ عہد کی ان تینوں قسموں کو پورا کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورت المائدہ آئس نمبر ایک میں یا بالعقود کہ ایمان والو اپنے عہد پورے کرو تو انسان کا جو اللہ سے عہد ہوا اس کے متعلق ہم نے گزشتہ بیانات میں بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شرعی عہد وہ ہے جس کو شریعت واجب کرتی ہے یعنی انسان جب کلمہ پڑھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں مانے گا عبادات و معاملات میں صرف اللہ تعالی کے احکام کی تعمیل کرے گا قرآن و سنت کے تمام احکام میں اسی عہد کی تفصیل ہے اور اس عہد کو پورا کرنا فرض ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم غور کریں اور سوچیں کہ ایک مسلمان نہیں ہے ایک شخص مسلمان نہیں ہے اس پر کوئی قید نہیں لگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اب اس پر شرعی احکامات نافذ ہو جاتے ہیں اب یہ شرعی احکامات نافذ ہو جاتے ہیں تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم کو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے لیکن کیا ہم ان احکامات کی پاسداری کرتے ہیں جبکہ یہ عہد عالم اروا میں ہو چکا ہے یہ عالم اروا میں ہو چکا ہے کہ اس, اس پر عہد لیا گیا تھا اور عالم اروا میں انسان نے عہد لیا تھا تو بینگا مسلم ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں ہم غور کریں اور سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ارشادات ملے نماز کے ادائیگی کا حکم ملا کیا نماز کی ادائیگی کر پاتے ہیں زکات دینے کے احکام ہم نے سنے کہ جو جس کے پاس مال ہوگا وقت گزرے گا تو اس پر اسی طرح کی ادائیگی لازم ہے لیکن کیا اس کی ادائیگی ہوتی ہے جو صاحب حیثیت ہوگا جس پر حج فرض ہوگا اس پر حج کرنا لازم ہے کیا وہ حج کی ادائیگی کر رہا ہے حلال و حرام کی جو احتیاط شریعت متحرہ میں ہمیں بیان ہوئی کیا اس احتیاطوں کو ہم ملوز رکھتے ہیں اپنی روز مرہ کے معاملات پر اگر ہم غور کریں اور سوچیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس معاملے میں ہماری بہت ہی بے زیادہ بہتی آتی ہے بلکہ جو نماز پڑھتے ہیں امیر علیہ سنت کی بڑی پیاری توجہ دیتے ہیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے حوالے سے امیر علیہ سنت نقل فرماتے ہیں کہ شریعت مطالعہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس پہ جس پہ میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور مانا مراد نہ ہو آپ کی یاد دانی کے لیے عرض ہے کہ نماز فطر میں آپ دعائیں کنو تو پڑھتے ہی ہوں گے تیسری رقع میں دعائیں کنو پڑھی جاتی ہے جس میں یہ بھی ہے وہ نخلاؤ نت رکو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے کہ یا لا از وجل ہم الگ کرتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے یعنی گویا نماز وطر میں روزانہ یہ عہد کیا جا رہا ہے کہ اے پروردگار از وجل ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نا فرمانی ना کرے اب ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ روز عہد ہو رہا ہے یہ روز ہم اقرار کر رہے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں تو اب پتہ چل گیا لہذا اپنے رب از وجل سے کیے جانے والے روز روز کے اس وعدے کو عملی جامہ پہنانا چاہیے اور نماز نہ پڑھنے والوں کیونکہ جو آج نماز نہیں پڑھتا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بے نمازیوں کا دوست ہوتا ہے نماز کی معاملے میں کوتاہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو جب نماز نہیں پڑھیں گے تو میں بھی بے نمازی بنوں گا جیسے بعض لوگ شراب نہیں پیتے لیکن شرابیوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ خود بھی شراب پینے لگتے ہیں آج جوا نہیں کھیل رہے لیکن جوا کھیلنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ بھی جوا کھیلنا شروع کرتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی طرح نماز نہ پڑھنے والوں گالیوں بدگمانیوں تہمتوں غبتوں چغلیوں طرح طرح سے نافرمانیوں میں ملوث رہنے والوں فاسقوں اور فاجروں کی بیٹھکوں میں بیٹھنے سے توبہ کر لیجیے پرانے کریم بھی ایسوں کی صحبت سے منع فرماتا ہے جیسا کہ پارا سات سورت الانعام آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ بیٹھ تفسیرات احمدیہ میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ یہاں ظالمین سے مراد یہاں ظالمین سے مراد کافرین گمراہ بدین اور فاسطین ہیں تو ہم اپنی صحبتوں کا جائزہ لیں کہ یہ صحبتیں ہی تو ہیں جو آج ہمیں گناہوں پر دلیر کرتی ہیں آج ہمیں نافرمانیوں پر دلیر کرتی ہیں طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ ایک یہ صحبتیں بھی ہیں اور آج کل بد قسمتی سے یہ صحبت یوں سمجھیے کے چینلز کے ذریعے بھی اختیار کی جاتی ہے ایسے چینلز دیکھے جاتے ہیں کہ جس سے یہ جذبات جو ہے وہ مشتعل ہوتے ہیں اور انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے بہرحال ایسوں کی صحبتوں سے بچنا چاہیے اور غیبت چغلی بدگمانی ان گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور دعوت اسلامی الحمد للہ یہ یہ ہمیں غیبت سے چگلی سے گناہوں سے بچنے کا مدنی ذہن دیتی ہے اور امیر علیہ سنت تو ہمارے ہمیں یہ جذبہ بار بار ابھارتے ہیں اور گویا شیتان کو للکارتے ہیں اور یہ نعرہ لگواتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ جنگ کے خلاف غیبت کے خلاف جنگ چگلی کے خلاف جنگ ان شاء اللہ نقیبت کریں گے نگیبت سنیں گے ان شاء اللہ تو یہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی کے متعلق ہم نے سنا مزید انسان کا اپنے نفس سے عہد یعنی انسان اپنے نفس سے جو عہد کرتا ہے یعنی کسی ایسے کام کرنے کا التظام کر لیتا ہے جس کو شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا اس کی پوری ایک تفصیل ہے ظاہر ایک کی ہی وقت میں سارے موضوعات پر بیان یہ قسم کا بیان یوں سمجھ لیں کہ پورا ایک قسم کا بیان ہے اور جو ہمارے اسلامی بھائیاں بیٹھے ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جنہیں مطالعے کا شوق ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ دینی کتب کا مطالعہ بھی ہے اور الحمد للہ یزا وجل دعوت اسلامی کے مدنی مول میں یہ بھی سہولت ہمیں میسر ہے اب نیکی کی دعوت کتاب جو ہے امیرہ اہل سنت کی پانچ سو سے زائد صفحات ہیں یہ کتاب حاصل کریں اس میں قسم کا پورا بیان ہے آپ پڑھیں گے اب حیران ہو جائیں گے کہ آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کسی طرح سے بھی قسمیں ہو جاتی ہیں اور قسم کی کتنی اہمیت ہے کس کون سی قسم پوری کرنی لازم ہے وہ پورا بیان ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہاں پر بھی بیان کیا جائے گا تو آج جو ہمارے موضوع کا ایک رخ تھا وہ تیسری وعدے کی قسم ایک انسان کا دوسرے انسان سے عہد یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے کسی کام کے کرنے کا عہد کرے تو اس کا پورا کرنا لازم ہے بشرد یہ کہ وہ عہد کسی گنا اور معصیت کا نہ ہو تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پرانے پاک میں اس کے حوالے سے بھی کئی آیات موجود ہیں چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چونتیس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْفُ إِنَّ كَانَ ترجمہ اور آہد پورا کرو بے شک آہد کے متعلق پوچھا جائے گا ایک اور مقام پر ارشاد ہوا سورہ مومنون آیت نمبر آٹھ میں اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں یعنی قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر وعدے کو پورا کرنے والے کے فضائل بیان کیے وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت بیان کی اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں جو وعدہ پورا نہیں کرتے اس کو منافق کی نشانیوں میں سے ارشاد فرمایا چنانچہ اللہ کے محبوب دانے غیوب غیوم عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے جھوٹ کہے جب وعدہ کرے خلاف کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبت المدینہ کی متبو دو سو سات صفحات پر مشتمل کتاب جہنم کے خطرات صفحہ ایک سو تیرہ تا ایک سو چودہ سے روایات سنیے نمبر ایک جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ عزوجل اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل ایک اور روایت میں ہے ہر عہد شکنی کرنے والے کی سرین یعنی بدن کا وہ حصہ جس کے بل انسان بیٹھتا ہے اس کے پاس قیامت میں اس کی عہد شکنی کا ایک جھنڈا ہوگا, دا ہوگا. دا ہوگا. دا ہوگا. ہم کاروبار کرتے ہیں دن میں نہ جانے کتنے لین دین کے معاملات میں وعدے کرتے ہیں مار لیا شام کو پیسے لے جانا دیکھو بھائی دے دینا وعدہ بالکل پکا وعدہ شام کو لے جانا اب وہ شام کو ہماری دکان کے چکر لگا رہا اور ہم مل ہی نہیں رہے اس کو پڑوس میں دیکھیں تو پڑوسیوں سے کس, کئی معاملات میں یہاں تک کہ اگر کوئی والد ہیں تو اپنے بچوں سے بھی کئی معاملات میں وعدے کرتا ہے دو صاحبہ میں تو بھی کئی وعدے کرتا ہے اور یہاں پر ایک بات جو عموماً محسوس ہوئی نگرانی شورا ایک بیان میں بھی بڑی پیاری توجہ دلائی سمجھ میں آتی ہے کہ عموماً جب کبھی اس قسم کی بات سنتے ہیں دیکھو میں وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے اب اگر کوئی ملازم ہے وہ جب تو سنے گا تو فوراً اپنے سیٹ پر اس کی دھیان جائے گا کہ واقعی یار ہمارا سیٹ جو ہے نا وعدہ خلافی کرتا ہے فوراً ذہن جاتا ہے اگر کوئی کاری ہے وہ کسی کا قرآن سنے گا تو فوراً اس کی اغلاد اور اس کے معنی پر مطلب غلطیاں جائیں گی جبکہ یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ جب کبھی اس قسم کی روایات سنے تو میں کسی اور کی طرف توجہ نہ دوں کہ کسی نے بڑا خوب کہا کہ پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر, پر نظر, پر نظر تو نظر, نظر میں کوئی نظر برا, برا نہ رہا, رہا, رہا, رہا میں سب سے برا, ہوں, برا, ہوں, برا ہوں نگاہ, نگاہ کرم ہے تو میں سب سے برا ہوں میں خود غور تو کروں کہ آج اگر وعدہ خلافی کے متعلق میں مذمت سن رہا ہوں روایہ سن رہا ہوں کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے تو میری نظر میرے سیٹ پر کیوں جاتی ہے میں خود اپنے اوپر تو غور کروں کہ میں چلو ایک غریب آدمی ہوں تو میرا مالک مکان جو مجھ سے کرایہ لینے آتا ہے میں اس کو بھی تو کئی حوالوں سے ڈوج دیتا ہوں کسی نے مجھے بلایا تھا کہ فلا فلا جگہ تو میں نے بالکل اس سے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا میں اس پہ تو نہیں پہنچتا ہوں تو میں اپنے اوپر غور کروں کہ یہ جو ساری خرابیاں ہیں وہ ساری خرابیوں کہیں میرے اندر تو نہیں تو اگر اصلاح معاشرہ کا جو سجو ہے میں اگر چاہتا ہوں کہ یہ معاشرہ نیک بن جائے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب نمازی بن جائے میں چاہتا ہوں کہ میرا معاشرہ یہ سنتوں کا عیندار بن جائے تو سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی میری اصلاح ہوگی پھر میرے گھر کی اصلاح ہوگی میرے گھر کی اصلاح ہوگی میرے محلے کی اصلاح ہوگی میرے محلے کی اصلاح ہوگی میرے شہر کی اصلاح ہوگی میرے شہر کی اصلاح ہوگی میرے ملک کی اصلاح ہوگی میرے ملک کی اصلاح ہوگی تو یہ ساری بہاریں دنیا بھر میں پھیلتی جائیں گی اور قربان جائیے شخص طریقت امیر اہل سنت کی سیرت پر امیر اہل سنت کی سیرت کا مطالعہ کرے اکیلے چلے دیں سنتوں کا درد لے کر تکوا و پرہزگاری کی تصویر بن کر جب آپ آگے چلے تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب بے منزل ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا تو آج لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ نے رسول جہاں جہاں جاتے ہیں الحمدللہ للہ یہ وجل امیر اہل سنت کا فیضان جاری نظر آتا ہے تو اے آشیقان رسول وعدہ جو کریں پورا کریں پورا کریں اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمد الرحمان فتح رضویہ جلد پچیس صفحہ انتر پر لکھتے ہیں وعدہ جھوٹا کرنا حرام ہے اب اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بھی سنتے چلتے ہیں。حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعدہ خلافی یہ نہیں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 اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر اسے پورا نہ کر سکے وعدے پر نہ آ سکے تو اس پر گناہ نہیں یعنی بعض اوقات کسی نے ہم سے کوئی کمٹمنٹ کیا اور اس نے پورا نہیں کیا تو ہم بسا اوقات اس پر بدگمانیاں کرتے ہیں وعدہ کیا تھا نہیں کیا وعدہ کیا تھا نہیں کیا یہاں پر ہمیں شریعت متارا حسن زن لانے کی تربیت دیتی ہے کیا ہم اس نے زن لائیں کیا ہو سکتا ہے یہ پریشانی ہو گئی ہو ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہو گئی ہو ہو سکتا ہے راستے میں کوئی حالات بگڑ گئے ہو اور سکتا ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو ہو سکتا ہے کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہو اس طرح کے معاملات ہمیں اپنانے ہیں اور مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الخن فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر وعدہ کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو وہ گناگار نہیں یوں ہی اگر کسی کی نیت وعدہ خلافی کی ہو مگر اتفاق پورا کر دے تو گناگار ہے اس بدنیتی کی وجہ سے ہر وعدے میں نیت کا بڑا دخل ہے ہم کیوں نہیں وعدہ کر رہے ہیں آیا کرنے کا بھی ہے یا نہیں ہے اور دعوت اسلامی کے شاطی دارے مکتبت المدینہ کی متبو تین سو بارہ پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ سولہ صفحہ دو سو پچانوے پر صدر الشریعہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ الغنی غنی لکھتے ہیں اور یہ روایت امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں بھی تفصیلات لکھی ہیں کیا فرماتے کہ وعدہ کیا مگر اس کو پورا کرنے میں کوئی شرعی قباہک یعنی شرعی برائی آئی اس وجہ سے پورا نہیں کیا تو اس کو بھی وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا اور وعدہ خلافی کا جو گنا ہے اس صورت میں نہیں ہوگا اگرچہ وعدہ کرتے وقت اس, اس نے استثنا نہ کیا ہو کہ یہاں شریعت کی طرف سے استفنا موجود ہے رعایت موجود ہے اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں مثلاً وعدہ کیا تھا کہ فلاں جگہ آؤں گا اور وہاں بیٹھ کر انتظار کروں گا یہ آپ نے وعدہ کیا کسی سے اب جب وہاں گئے تو دیکھا کہ ناچ رنگ اور شراب نوشی وغیرہ میں لوگ مصروف ہیں لہذا وہاں سے چلا گیا یہ وعدہ خلافی نہیں ہے یا اس کا انتظار کرنے کا وعدہ کیا اور انتظار بھی کر رہے تھے نماز کا وقت آ گیا یہ چلا آیا تو یہ وعدے کا خلاف نہیں ہوا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر علماء نے جو ہمیں مطلب جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے پورا نہ کر سکے کمٹمنٹ کرے ہی وہ جو کر سکے اور یہ انسان جب کرنے جاتا ہے نا کرنے جاتا ہے تو یہ اندر آواز آ رہی ہوتی ہے کروں گا کہ نہیں کروں گا آواز اندر یعنی یہ یہ ہمارا جو جج ہے نا وہ اندر بیٹھا ہے کسی نے کہا بھائی اجتماع میں آنا کپڑے میں جانا ہے اب میں زبان سے اگر سے جو کمنٹمنٹ کر رہا ہوں اندر سے آواز ضرور آ رہی ہے ہاں یا نہیں کہ تو یہاں پر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین تمامی معاملات میں اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے جائیں غور کرتے جائیں تو اللہ کی رحمت سے ایک ایسی اس کی ایک آپ کو اٹریکشن ملے گی ایک ایسی اس کی لذت ملے گی کہ زندگی میں بڑا ایک سکون محسوس کریں گے کیونکہ بعض اوقات انسان اس قدر بے باکی کا معاملہ کرتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا اور اس قدر وہ مطلب وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے اس کی وہ بات اس قدر مطلب مشہور ہو جاتی ہے کہ کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ کیوں ہوتا ہے انسان کے ساتھ یہ اسی لیے نا کہ اس نے ہی اپنے معاملات اتنے بگاڑ دیے نا وہ اس قدر لوگوں کے سامنے اپنے معاملات کو خراب کرتا گیا کہ اب اگر وہ بات اچھائی کر کے بھی پیش کرتا ہے تو اس کو کوئی قبول نہیں کرتا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی امیر علیہ سنت نے یہاں پر جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس حوالے سے بھی چند ہمیں تربیت ارشاد فرمائی وہ کیا یعنی مثال امیر علیہ سنت نے یا اجتماع میں لانے اور مدنی قافلے میں سفر کرانے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائی یہ ہم زندگی کے تمام ہی معاملات میں لیتے جائیں جب کبھی کسی سے اجتماع میں شرکت یا مدنی قافلے میں سفر کا وعدہ لیں تو انشاءاللہ اللہ یعنی اللہ نے چاہا تو یہ ضرور کہلوا لیا کریں اس کے معنی بھی اس کو آتے ہوں کہ اس طرح وعدہ خلافی کے گنا سے بچت رہے گی کیونکہ اگر دل میں وعدہ پورا کرنے کی نیت نہ ہو اور جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں فلا دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا تو وہ وعدہ خلافی کے گنا میں پڑ جائے گا ہاں اگر لفظ وعدہ نہیں کا بلکہ مثلا اس طرح کے الفاظ کہے کہ میں فلاں دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا تو ضروری نہیں کہ یہ وعدہ ہو یہ محض اطلاع بھی ہو سکتی ہے بہرحال وعدہ یہ ہے کہ کسی سے باقاعدہ وعدے کے طور پر طے کیا کہ فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا تو اگر لفظ وعدہ نہ کہا مگر انداز و الفاظ کے ذریعے اپنی بات کو معقد کیا یعنی اس بات کی تاکید ظاہر کی تب بھی وعدہ ہے جیسے ہمارے یہاں ہم منگنی ہوتی ہے منگنی ہوتی ہے یہ تھوڑی کوئی دلہن والے کہتے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے ہی کراؤں گا بھائی کمٹمنٹ ہے طے ہوا یہ منگنی یہ وعدہ ہو جاتا ہے اگرچہ اس میں وعدے کا لفظ نہیں بولا جاتا مگر باقاعدہ لڑکی والوں سے طے کیا جاتا ہے اور یہاں طے کرنا وعدہ ہے بعض جملے بولتے ہیں کہ چلے وعدہ نہیں تو ارادہ کر لیجئے یہ بھی ہمارے ایک مشہور ہوئی بات امیر مناتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس طرح ارادہ یا نیت کروانا بھی بہت کو گناؤں میں مبتلا کر دیتا ہو جی ہاں دل میں ارادہ نیت نہ ہونے کے باوجود مثلاً کسی نے کہہ دیا کہ میں ارادہ یا نیت کرتا ہوں کہ بارہ ماہ تیس دن یا تین دن کے قافلے میں سفر کروں گا تو یہ سری جھوٹ ہے لہذا جب بھی کسی سے ارادہ کروائیں تو ساتھ میں انشاءاللہ اللہ بھی کہلوالیا کریں تو اگر دل میں ارادہ نہ بھی ہوا اگلا گناہوں سے بچ جائے گا کوشش کروں گا کہنے میں بھی گناہ میں پڑنے کا خطرہ موجود ہے کہ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان چڑانے کے لیے کہہ دیا گیا کوشش کروں گا تو یہ بھی جھوٹ ہوگا لہذا یہ جملہ کوشش کروں گا ہمارے بہت ہی عام ہے کہنے والے اپنی نیت پر غور کر لیں کسی نے آپ کو دعوت دی آپ نے کہا میں کوشش کروں گا اب آپ کی نیت ہی نہیں ہے جانے کی پھر پھنسیں گے یہاں پر تو یہاں پر بھی امیر سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اگر کوشش کروں گا کہنے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کہنے کی عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ شا وجل آفیت ہی آفیت ہے تو انشاءاللہ اللہ یہ کہتے وقت مانا پر بھی نظر رکھی جائے اس کے مانا ہے اللہ نے چاہا تو تو انشاءاللہ اللہ میں کوشش کروں گا یہ مناسب الفاظ ہیں تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہم مطلب اس معاملے میں اس نے زن بھی قائم رکھیں گے کہ اگر کسی نے ہم سے کوئی کمٹمنٹ کیا پورا نہ کیا تو ہمیں بد گمانیاں نہیں کرنی کہ دیکھو گولی دے دی آیا نہیں بات ٹال دی گھر میں بیٹھا تھا فون نہیں اٹھا رہا یہ نہیں ہو رہا ایسے کئی معاملات میں ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنی ہے. دوسرا بچوں سے بھی ہمارے کمٹمنٹ ہوتے ہیں بچہ اسکول نہیں جا رہا مدرسے نہیں جا رہا بیٹا آپ مدرسے چلے جاؤ شاباش میں آپ کے لیے شام کو وہ چیز لے کر آؤں گا کمٹمنٹ ہوتا ہے چپ ہو جاؤ دیکھو میں تمہارے لیے وہ چیز پکاؤں گا تو یہ جو کمنٹمنٹ ہے ہم پوچھیں تو صحیح اپنے آپ سے کیوں کر رہے ہیں یہ جھوٹ جھوٹھی تو بول رہے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ لانا لانا کچھ بھی نہیں ہے یہ خاما کا مجھے ٹالم ٹال کر رہے ہیں تو بچے کو ہم بچپن سے ہی اپنے سے متنفر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ میرے سامنے مطلب کچھ بھی کہو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ ابھی جان چھڑا رہے ہیں کہ بیٹا یہ مان جا دیکھو سو جاؤ سو جاؤ صبح یوں کر دوں گا اب بچہ سو ہی جاتا ہے کہ چلو اب سو جاتے ہیں پتا تو ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ابا نے کرنا کچھ نہیں ہے امی نے کرنا کچھ نہیں ہے تو ہمارا دین اسلام ہمیں اس معاملے میں بھی تاکید فرماتا ہے حضرت عبد اللہ بن عامر علی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میری والدہ نے مجھے آواز دی اور کہ آؤ تمہیں کچھ دوں گی نا بچہ آؤ بیٹا چیز چیز دو چیز دو اب وہ بچہ جو بھاگ رہا ہے آپ اس کو آواز دے رہے ہیں ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی اس طرح کا رواج ہے اور جیسے ہی آتا ہے بچے کو پکڑ لیتے ہیں چومنا شروع کر دیتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں تو عبداللہ بن رحم ابی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری والدہ نے آواز دی کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ فرمایا تھا تو میری والدہ نے ارض کی میں نے اسے ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ بھی تمہارے لیے ایک جھوٹ لکھا جاتا تو ہم بچوں سے کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے کہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتے کوئی ایسا کمنٹمنٹ غلط تو نہیں کرتے ہم خود غور کریں اور سوچیں اگر یہ عادت ہو میٹھے میٹھے اسلام بھائی توبہ کریں توبا کریں اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں ان اللہ وعدہ خلاف ہی نہیں کریں گے کیونکہ جو, جو وعدہ پورا کرتا ہے تو میرے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جو ارشاد فرمائے سنیے ایمان تازہ کیجیے اپنے اندر یہ اوساف پیدا کرنے کی نیت کر لیجیے کہ میرے حدیث پاک میں ہے میرے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں نمبر ایک جب بات کرو سچ بولو سچ بولیں گے انشاء اللہ جب وعدہ کرو اسے پورا کرو انشاء اللہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو نمبر چار اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو نمبر پانچ اپنی نگاہیں نیچی رکھو نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو روکو یعنی ہاتھ سے کسی کو ایزا نہ پہنچاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ تاجر بھی سنیں جو تاجر اسلامی بھائی جو کاروبار کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی تجارت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں جب امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں جب بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں جب ان پر قرض ہو تو ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کریں اور ان کا کسی پر قرض ہو تو اس پر وصولی میں تنگی نہ کریں تو ہمارے ہاں آقا صلی اللہ علیہ علی وسلم کی سیرت میں ہمیں ایسے بے شمار ارشادات ملتے ہیں اور وہ بہت خوش نصیب مسلمان جو اپنے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم کی کے ارشادات پر عمل کرتا ہے تو یہاں پر واد ارادے کی بھی بات ہوئی وعدے کی بھی بات ہوئی تو بعض وقت اچھی اچھی اچھے کاموں پر بھی نیت ہوتی ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی ایسی مدنی بہارے بھی ہیں کہ جب کوئی اچھا ارادہ کیا تو اس کو کیا برکتیں ملی آئیے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تین روزہ سنت بر اجتماع کی تیاریاں زور شور سے جاری تھی مدنی قافلے لانے کے لیے متعدد شہروں سے باب المدینہ کراچی کے لیے خصوصی ٹرینوں کا سلسلہ تھا انہی دنوں ہمارے ایک عزیز فوت ہو گئے چند روز کے بعد گھر کے کسی فرد نے مرحوم کو خواب میں اس حال میں دیکھا یعنی حال میں دیکھا اور پوچھا حال پوچھا تو کہنے لگے میں نے کراچی میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں برے اجتماع میں شرکت کی نیت سے خصوصی ٹرین میں نشست بک, بک کرا رہی تھی اللہ عزوجل نے اس سچی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی رحمت حق بہا نمی جو رحمت حق بہانہ بھی جویا یعنی اللہ کی رحمت بہا قیمت نہیں مانگتی اللہ ز وجل کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت کا کس قدر بلند رتبہ ہے کہ عمل کرنے کا موقع نہ ملنے کے باوجود اجتماع میں شرکت کی نیت کرنے والے خوش نصیب کی مغفرت کر دی گئی حضرت سینا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ انسان کو چند روز کے عمل سے نہیں اچھی نیت سے جنت حاصل ہوگی تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے بے شمار معاملات ہوتے ہیں کہ جب ترغیب ملتی ہے تو ذہن بنتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا غیبت نہیں کروں گا چگلی نہیں کروں گا بد نہیں کروں گا اور الحمد للہ عزا وجل جو اس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں ان کی مدد بھی ہوتی ہے کئی ایسے ہیں تو کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے آج الحمدللہ للہ یہ عزاجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے انہیں مسجد کی امامت کی سعادت مل جاتی ہے ایسے بے شمار باہر تو ہم بھی تو اس قافلے کے رکن بن سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے تو کیا ہمارا ذہن نہیں بنے گا کہ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں ذہن بنتا ہے تو مسجد بھرو تحریک میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے مسجد بھرو تحریک مسجد بھرو تحریک مسجد تحریک تحریک تحریک ہے دارے دارے دارے دعوت اسلامی, تحریک اسلامی یہ مسجد آباد کرتی ہے اور علماء فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو سنت سیکھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے مدنی قافلوں میں سفر دعوت اسلامی کی اجتماع میں شرکت مدنی چینل دیکھنے اور دکھانے کی بھی نیت فرمائے اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند بجلمیم صلی اللہ تعالی علیہ